طرف جواب میں فلاب ملے گا میں جواب کر دیں گی ماں کا سر سراسر ہے آدر یا پل دے دادا تمہیں رکھنا رکھ دا سی چکر تھوڑا دے ادھر کسائی نے سڑیا تو کسائی خبر خبر نہیں آنے لفا کے دے نہ دے لفظ کتاب دے کشریا نفر تک ہمارے مذکر دے دونوں کے سلاحت ڈائزت برابر سو لفظ اور خیر مانت سے مانت برابر مذکر اے دخر تانیش نا در اٹانی دہم میں دروازے ادارا صلاح اور دا آر مترادف ہے بہادر ہے اور دا آ سے لچ آلارش نوادشان اور ہر آ دوارا دیو سے بھی مترادف کی خیر دوادش نے سراستا لگ سرا سار سوائی تسلی سمین سوائنٹ مند زمین کی عید بہت معلومات عادت کرے گا بہت زمین منی در میاسی کا مقام کیا در میاسی کا مقام کا جو آپ بولنا ہم کہیم روڈ سے پہلا میری کرو تو خبر بنے دریا ندی نے سلام بیان بی دہرام کے یا پڑے کے رہیل اور تاروز امام سر حیران رہی کہ تاریخ حمل ہے یا حل جلد ہے کیا خبر رہا خبروں کے گوباڑا صاحب نفاور ہوا تو میڈیا بیزا لے کہیں نہ سر آپ ایجت کیے کہ رادی نے اسنا پتا پہ آدت کے نا نفاون سنے کا پٹ نکالنے چاہیے پاون بدیا نکاح کئی اسلات پاڑا بھی سن ندی آنے ہندو زانا ہو تو پہاڑا نہیں کون سر باجی بکو خاؤن دیتا باجی پکو دساؤ دینی نا پکاؤ مسلسی زبردستی رکھی دا دن مسا زیو مسال سے کرال میرا دیکھتا سٹر دیا تھا خوران ہومادی زوا زماع. جقلام پاور پائے گا میر کے ابھی زمان ہے ددا میر کی مدعا ہے میر کی مدعی تعلقات فرق ہے جمع مر کو کھادا ددا سدا من کو دیولا کے پلا من دائمان پک مت منواہ نم کیسے ہوا من کو جیسا کہ منگلو کا نمین کی رتبی را رہے ملتی رتبی لفا ذرا رہے پچا مانے پنیر کی مدڑی بنے لاندی میل کی ملکی آئی لفا سمے کی زرا نے ملتی رت ابھی روز جامیل کی رتبی رے میرے لاندی میل کی موت ہوئی نداؤ من لوگ ندی من چار گرا رکھو چمیل کی موت ای والے رہنا ہے جامیل کی والے میرے دا کی نکا رہی ہوں دہ پیدا کر دا ہم نے دا مملو کے دا مملو کا مین کو لے لو جو لو کا مالک من کو ہاں مارے کا مین وجہ ہوں نہ مسلم من کو دا مملو کا دا مارا سدا مین کو لے لو من کو ہاں میں نے جی مارے کرا نہ جو نہا ہوئی سی میر کیمرہ قبیل کی تو آئی سی پر میر کیمر تھڑی بانے میر کی متری لانے سے کام ختم ہے جانے والے خزے والے کا جو مساوات راضی ابھی مساوان نش نا نشتے ناری نہ نا وغیرہ پوری بھولے درا جا والا مالا ہاکی ہے درخواست کروال منگنا حکومت والے لاڑا اقتدار زمن والے لاڑا سا سکے تمہیں تمہیں تھا حکیم کا عزیز بدس ماسا بھلے کہ ترکیب یا ترجیح حکیم تک مطلب حکومت کرتے تو حکومت رہنا ڈاکٹر مترام کی چار بک ویڈ دور کیا بیچے کی خبر ہے کیا ڈیڑھ مزہ دار یہ لوگ لمتے ڈی مزہ دار امرہ تاران ہوش بھی لے دروازے نے آواز راجی دے بولنا امر لو لی اللہ تاران دیہ سے ہوتے یہ لہ تو زا مینا یا اللہ کہ بکتے کس میارہ نوجامنا جڑے جان جانے بڑے جڑے ناروان کرے امر رموز اللہ فلور عمر رموض اللہ سلا اذا خبرہ کوما مال میں جاب ہے خزر اخل خاون نور سبر کولے سے حفصل روزہ اللہ تعالیٰ شاہڑا شاہ با سکتے چلو بتائی سلور میں آٹتے خزا دخل خاون نہ سب یہ روس سے بھی تھا کرنے ملاقات چلو میں رفظ اللہ اعالان ہو چیز کی تبدیلی حکم ہو یہ میں میچ کے بعد گامن کنور بزی آداب بڑا جی دو زبر شیخ امام ابو ابوٹانی ہاں دیش کیا کرو چلیے کسا فہیم فہیم شاگردان دا سو ہال کے جدھی چلیے تو کسو زندگی کی سہوائی دکھو کی امام سب جمکری بھر سکے ہر کیا انتظام دا ہال کیا برابر ہو شنا فہیم فہم شاگردان چلیے کسا چلیے کس فہیم فہم شاگردان اودیش کا رہا تو خبر سبق مارکیٹ سلیخ کس فہیم فہیم چاہتا اودیش کا رہا ترمیم پسند لنکے پکڑ دور دیکھ بات ہے کنوری ہریس نو جی قرآن نور نئی جی طلاق رجائی علی فلام بگیا جانے کی مرت آدھی جائز نظم کی درست طلاق اندازہ نہ ہو کے سگوری جی طلاق تلاق مالت رجائی گل سرا خجب لفظ قائد ہے وہ مقام نے نیت مان دے نیت ضرورت نہیں طلاق بہن کی نیت ضرورت ہے کو گروجی مان کر نیت پکئی طلاق بہن تو قسمیں مذیم دفلا کے دیں یا فلانا تھا اور طلاق کے جو کہ رجو رہا بالخبل اور بہتر ہے طلاق کے مزیمت خولا کہ وہ رجوع کی گی پہ کی پر رضا رکھا جی سارا فلانا آصر تجیح نہیں کہا کہ اور طلاق مخالف درے طلاق ہوا کی ہے پہ بل خاون کے بل خاون کو سجانے کی تعلقات کہ وہ مرغی کی تو ادھر نروس ہو دے خون سجوانے کا کون ہے ذرا ذلا نہیں صاحب ہم بیماروں میں ان کی سارا پنیر کے طریقے سے را یاد رول نہیں پنے یو خارا یاد کا ہے حکم خزان دے یو دانت دے یہ شاید اپنے خدے دے سبق میں کتاب و خجر تہی ہوں سر خاص تھی آپ کے تارے فون خزا تلاقے کو سب پہ سلو سلے جی آنکھے دوارے بولتی سلولی مقل سلا کا سبق نہیں لیکن خاون مفتی مفتینا کہ پورے خجے تبق ہوئی کتاب تلاق کی درے سلوٹ پہ جی سر فون ہوئی نہلا کھانا ترا از تھا کدان ترا تھا کاضی رپٹ میں ملا سے کاضی پر کہیں مفتی نے تو ترا تو ڈاک ہمارا دکھوں میں نرا دوسرا سوالی سے استب کے خلبت والے وقتا کرنا استب کے خلبت استب کے خلبت والا وقتا کرنا سبق پر خطے بھی اور دی دی دے سلوڑی بن گئی لے رہے کا تلا کسوا اس طرف سے پل چیک طالبی کا دیا حکم کضاندا دن سلام دہی یا رسول اللہ جما خاؤن سابت ابن پیس مہا تب آرے بولا پی دیو کوئی خریدے دینے بولا کھ رول رکھے سلام یہ زیادہ رسول رکھا کر کے تو نہیں ارے کباب یعنی زما خخم رہے رسوم سلام مرتبہ خدیمہ ادر الدین آلے حدیق مار کے بادشاہ وہاں گئے ابے مزے اردو مرتبہ رسول ایسے مجھے پتہ فیض الفاری کی ادور شاہ کشمیری صاحب ردیخین اس محا جمیلا کا نا جمیل جی اتن یہ کھا چکا کان ادمن و کثیر تھوڑا اوچیت ہو سکا <تصفح> خستہ دا سانگ وگے جن ہوا ہونے تک تو اوچیت ہو بل مسلم دکھ میں خدش تک محبت نہیں نقصان نہیں تھا کہ رکھے انجام بھائی دکھو کت دخل محتلہ بند کرا کو محدثین کو تفرے کرے دا یہ جی خاون سر محبت کم ہو نہ کبھی رکھی گنا سرشتہ انجام بھائی کو پری خاون سر محبت نہیں نہ بکرکھی کافی رکھتا کبھی رکھی نا مخالف پر خاؤن سر محبت ہو مدا دارا والا البتہ آؤنتا نقصان دے پہ گوری کرا چاہیے سر کوئی پکڑ منی سوی اسکوٹر دیکھ لکھتے پکندے پکڑ دکھتے ہیں تو سر محبت ہے پولیس محبت ہوتا ہے فلا گڑھ میگیشن کا پہلا پھر آتا ہے تو پریشان پنتلف بڑا تفلیہ لگو میمباد تن کی ہزن دی آیات کے ساتھ تھی دب سبا سفر ہو رہی پنتلف بڑا تفل لگو میمباد تن کی ہزن گئیرا کچرے تلا خیر کر دا کردہ نا یہ پستے دیروہ تردی پوری چل گیت خاؤن بل خاون سر یو فکم پکے گئے پکا خران منی حدیث حدیس منی پکافی امام ابو حنیفا آمش سل آمشاگر آمش شیخ ہدیس لنکے مسلب سنگھ ناسونے بوار ہم شیبھی مسلم یہ کی دے دے. نو حدیث کا حکم خبر حدیث آمر شوچا تھا امام شہب کا ہم شیب حکم رویش آمر شوئی چیمنگ دکاندار آنی ہوتا تو یود داروغ دکاندار نے یود دار داروان ڈاکٹر نے ڈاکٹر داروغن کندر فری نہیں در دی نہ دکاندار دی ہدی یادی ہوتا دکاندار دیاروان نہ سونی کر کے غلط بر گئی اس نا ہادی ہمار ہوتے مئ پی نتی معلومن پہ نکل مسر رگڑا مکا تلا رگڑا ادھر پین پلک تلاس دے گی رب دکھاتے بکات ربد نکا میو دودھ نکاح پاڑی نو معلوم تلاک نے تلاک سر ربد نکار آئی داقی دے تلاک لینکا مل پہ اصل رب پے تلا نکا ملاٹ کے ربد نکارا نکا موجود نکاح موجود دے گا نم چپلسدے کابد نکا مجھے نکاح معلوم ادا ہوتا چپل سے دے تلاک دے پسند میں امام سے بہت امام شاپی سے وہی چپولا پھنسکتے وی دو تلاک رکھا یہ سر تلاک رہو تلاپوں نے خدری دی معلوم درمیان چپولا سی شی دے،, دے امام سے بوئی سر پوکھا ہے پولا ہم سخل تلاک نہ دے اپولا داخل دے اب پلاپ ممرد دی برابر ہمردز مند لگی آ کے بزی مند لگنے نک بزی مند لگی نو نو تلا کل جیم سا طلاق آ کے بزی مند لگا نکر افلان سکل تلا نو روا مستقل طلاق کر سک تلا کل پر چار کے پاس دو نور الانوار عبارت سب و دان کشتے اطلاع مرتبہ ثوام کا نتا رجائیتیں بھائی و احسان بے معروف اور تصریف احسان او کا نتا بھائی نتا بھائی بادل مرت ہے انوار عمارت ماں چتار سویر شی مولانا شرف علی سے وہی نہ گلستان پہ شاید کتاب نشن ڈھونڈھنا والا ہے نور ال شاہ کتاب دھوننے سے جو شاشی یعنی کتاب تھی تو ہاں ڈیڑھ جو بندس کرا گیم تنا پنہ تات گیا گو جنر دتو وا حتا تن کیا چنی پلخاون سرا تن کہہا اسناد راغ ہے چاہتا نا پتہ وہ لگے رہا چینکا خزے سر جائز دے حتہ تن کیا اسناد چاہتا نو قرآن نہ پتہ وہ لگے سر جائز نف سے نکاح وہ کو دا, حدیث دا معلوم سے نفس نکاح دا دا معلوم سے نفس سے نکاح حادیث کے گزارا نہیں رے فاس و حافظ تلا کڑا تنیما بےت واحب برے طلاق سرا عبد اللہ سرا ضبیر داغا زوانی کمزوری واپ مداخذ سادال رسو والے السلام پھنسے عبارت ہے اپور بل عربیہ ما وجود اخل لا تماؤ سو بھی خود بدسو سو آزاد بہن رسول علیہ السلام اور تو, تو؟ علیہ السلام واپس کیے گی کی پیارے بات ابھی آبیلا واپس کرے ادا تزوقی میں <من> وسے لیتی کے بنگے ہو سکے اگستہ کے بنگے ہو سکے نہ جما ملے قرآن کی بھجیوا نہیں کہا رہے اصول کتاب ہونا پھر اصول کھا لیتی قرآن بان دے اگر بھی حدیثہ مشہور دے حدیثہ اور مشہور دے, دے مشہور کتاب اللہ منی کتاب اللہ دے مشہور حدیث بنی تپی کتاب اللہ دے بننا دن فائل برکور دے مفهول منصوب انکار نہیں پورے فائدہ منسوخ حدیث کی مشہوری بات ہوئے پرانے جی ماپ پران کی سلام ہوئے نکاح مستلزم کی نہ دیتا کہ نکاح جیو سے جی نہ رہا دی نہ شریف لیے قرآن تفسیق لے اثر کے مسخر شافر دے نہ تفیل کو زمن کزیم کی تفیل دے حقت کی تفیل دے نہ تشریح دا نکاح جروشہ جی ماں نہیں نہ ملزم لکھ ہے لازم مسلزادہ دے مال بہت حادی تھی اس آئی مناتے کہا تو بغیر سی جل گائے تو حدیث ترجمہ کرے تو فران سرما سکتی تو قرآن بدا سے ترجمہ نہ سر ہدیث جواب ملو کا Allo, مثال متور میں روپئے پر اثر مجھے امل ہوگی دوڑا میں نہیں سیکھیں گے نہ قرآن من میں امر ہوگی حدیث پکوائے حدیث حدیث نہ رکھا بانی کہا نے بلی ہاں کہا باتل سے پورا وہ باطل بھی دروازہ کے بڑھا رہا سر سر تو گیری دوا سکے کو دے دیجیے نکاح ال تو چرسی بندی چلاؤ تو جن مارتے چپے واپس روم کریں کیا الگ پہلے کیا جن روڈ نہیں ہوئی نہ کمی جن جن کا پکڑ دے دن کا بات باتل نکاح دکھے برتوجے جی تا تن کے ہاں تن کے ہن مرت جمع جمع کی خلیتا جی جمع اسدار جراغل خجے تھا کہوں تیزن زوجن تو زرجن نہ مان آکت مخیراخلے دے دل خاتوں کی نہ تن کے ہاں سر ویفاسی سرا رہے تن چھے تلا تحلیل ٹپارا نکاح نہ نکاح کی گی تو نکاح تحلیل ٹپارا کی نکا کہ مکرو خبر نبی آ سلام ہوئی محلے لو جو میں نے رکھا دے رہا مالی لو میں نے تلا کھڑا کر دے تلا سڑا اگر ملا ہو سر بنے کا کھڑا یہ تو اگر جسم تیرہ ملا پاک پاک سڑا پاک کھڑک جی نہ ہوتا طاقت ہے زیادہ کم سڑے کے نارواؤ کی مبتلا طاقت نہ تک نہیں طاقت ہے بیماروں بیمارو لسم پٹو دل کے تلا سنا جل ہوں بولوں تو تر جمی ختم دل اور نیچے کے دل یہ سارا وہی لرپنے کی طرح بولوں کے دل بھی جے جا دِلرپنے کی طرح فیصرا میں سارا وہارم دپارا تنگا سی تنگ اور دورارن لاتا دوں یہ دورا رن لا دیپارا رہے دد کی طرف تمہاروں مکل کی اورلا چوکھا یاد کرمارے تلا چڑھ دیتا سنارا آگے کتاب جرا لے گل آشے جا لے گل کتاب دے مت ہاری سرشے تلاش میں نساء ختم دل تجمید. سرا زوری پہ مزا طلاق للا نر سداوے کے درمیان کی ویا مواقع خطرہ ہے پر پتی سروس کو مت خبر بڑا ندی گنا ہے سرا ستر مات سے اگر دلا ستر خمات کیا دفات اور خاون کے درمیان کی ویا رو بڑا پترا ہے نا روکی وجہ نے کا متوجے بلاؤ دکھاؤ کھاؤ گی بلاؤ گروہ چی رکھا ہوا جا سرا زوٹ پیٹ مار دے گول ما سرا خاؤ تھا تلاک آکڑا نت من پدم تلا مندا زم تو لکھا دا دبت بچوں سے نکال لوگ کھنا گے تو سوات کٹ گے داد سلو تیچہ بخا کا طلاق آکڑا وطن بند ہوا نہ کہ پرانا کے برسوخا طلاق تلاق رکھ رہا پکانا وہ بند ہوا ورمن کے بھی تلاش نہیں کرتا حکومت غلط فکمر خبر تمہیں ڈومر خبر ہوا کہ دا فیصلو واگ دا خال کا خالو نہ کہو وہ واگ د دا ہو کہ فیصلہ بڑا لا تو دا با بخی لگا یا میں ست ستر سے دار کام کو دیوتن کے حکومت نمک کے پکتا نرو نکڑی ملیا تھا کہنا مجھے مکو چاک لڑے میرا نشاست چاکی ملیا نا منا لا ابھی بالکل منا مولا ملا پکو بس دیکھ کو وہ اس کو سر اب حکم قاضی نش دے گا دا قاضی جنا سوال بھیجیں اس نے حکم خدا جان دے ہیں اختیار جا خدا جو جا جان ہوتے ہیں سبیر محمد سے پمل کی دیا پر ختواشایا کرو سپورے دا تحری درو سنو شہ دا صرف زان خا پکول کو دیر پیسہ پنجاب جو غرض کی ہوئی کہ بغیر دا پورا دا بل قانون نشتا لیکن زان خا پکول دا قرآن تو قانون میں زان کا پکول تحریر چلاول محمد صاحب کہ میدان تراؤ لے خبر ہے سو می آٹ گیلوں کی بروتو سو میٹ آنا نو لوگ رانوتا ختور تیار ہوسوں کو پیسے والے پیسوں میں والدینا سو میں بیاں کام شفتہ نور مل جانے پہ شیفت کا مچھلی داو پی خری ڈر دے کم کردار ہے خرچ کی نہ ہم نے نکا میرے نیلے برابری ہوئی میرے بابو خانی کی مدت ریزا دونوں کا ملین نہ کبھی سنتا سر پڑے گا ہمل اب سو سلا سو نا ہمل اب سو سلا سو نا دیر دار دے دا. دا دی اصلی مدت ہوا بندے چاہ جاتے کہپگ میش ہے مدد سے مجرت بکال مو دودھ موجود بنے ہزار دے کے سب دے پھر مارو بنے کے سرا خد چپل پچی دیکھ گئی یا دی بلدست من کو ہدا فرق ہے کہ من کو حنا و لکھا تو تلا کا کڑے اب بچی لفور گئی نہ دیا مت لکیل گئی آؤ دل پتا لگے نا چین سب دفاع تفر لف دف سونے سو تک دن شروع کوفس دم گار باؤ طاقت داخت سرا دا شاید وعدان دے نفا دے مر مور سے ہری دے دیکھ مرجان بہ گورائے مرجان کے الفاظ ویل ندی نظو مکواز خبر پہ تشان خپوائے مرجان کے تاث بس شاہ پور داسوں تو قرآن دا دبرے ہو تک مر جان لوگ نگ کو دریا بھی کر کے منا دیکھا دریا بھائی زمون پتہ مرجان دے تک مرجان آ جادان تھا سرمایا جا مرجان تک کا مرجان میں جب دیدار شاگرد سید اللہ تو اس دعا کو دوار میری زمانہ نا نہ قسمت کا شاگرد اس نے نہ مرجان میں مولی کے بس بڑا شاہ پور کی شڑک میں مرجانا پلی نہیں سکان کوئی پرسان خدا مرجان آسان کتاب نہ رہے جی دس لال خبری کی شاہپوری نہ جدھر کرا چی پہ خبر کی طرف نہ میری لاتو دوار سرما مجھن دوارا تھا لاتو دے رو لاتو دماڈ مکار داتو دار وا ندم تکلیف دین نا زر دے دینا سی موٹ بپل ملا سر چل دیک چن ہا ڈیلا پانی بلی مرجی اور چی مجور ہے شی داتوار وا لون زر نشی ن سمرے مور تھا چور تنہا دے رہا نا پانی اور جا پلا مجھے پل پہ رکھو بلشا لے دخل ہوں پلان لگتا تو موجود لہودی نقصان در صحیح کہ بغیر او زنب پچے پٹے پچے نہ پلگا نہ بچی دمودا. او زرنشی بر دا نشر سو روپار تھا بتا وہی چت برا پچے پیور چوک تھا مور اتبارور کا سمجھے والل وار سے بھی سرزا لیک وارس مندے حکم دے لاری من دیں مشہور دے, نمو شرور دے. وہ نہ ری ردا ہے سوال جائے نا اس کے گنا نورو دفاع مار دے معلوم ہوئی سر جرگا کہ وہاں بت کبر والا, دا دا. والا جرگا کہ جرگا نہ رکھ لی فل خاون پھل بچے من کرا دے اس پہ بچے جاری خبر نہ دے خزے کار تھے جدہ بچے غلے کا نہ صبر کرے دے خبر سخت ہو کی خاون کو خبر ہم دے گا کوئی جنگل اچھے دشپیر نے دیکھا نہ ماقام کی جرگائے اوکران جدہ بچے صبروں مسکو مخلا نہ خاون تھا بغا جمالوں معلوم الگ جی جاڑی بچے جاڑی موری وہی غرض ہی کہنا خاؤن دا پاس داروں پاس اگر غرض ہی کہنا اتفاق نہیں کان کی چون سوار منزل تو خوشی کے آلمی توازو والا سڑائی خبر نہ وہ کمی نہیں کہ ورئی سین شورئی دیرا شورئی چوبھی نظام کراچی کی دریا بالکل شور نہ کئی ویوسائے دریا روپئے سلیس کیا سلم تم آتے تم مل مارو کلا ہوال آئے کراس موائم تم کلچ حوالا سہاگشے چیتا سو مخل رکھے دے, دے جائے تر جما سلم تم ہوال کہ سوہا گے آتے تمکھے رے و سک ہوارا سلام تم ہوال کہہ گے چمکھے دے بنے کے اللہ خوش شیپائی ترام کرایا گران دے ڈبم سوا گرائی نو بار جس کو آسان یت فون چکو تو فون پاکی کیستا سونا پریانی سارے دین سن پھل سلور میشے وہ سردی دام میرا نو کا حام پہ حید سرے وزد احمد سرح تلا سلورم نمرایا اولاد الرحمان اجر ہن ان حمل ہنت الرحمانے اجر ہن ابان حمل ہنا حاملے حجت وزد حاملہ حامرا حکومت القائی اور حاضر روحائی گوز واپس ہوتا مات بابا جی سے ڈاللہ مقیم کی تو طلبے تو دس دخل بہلا تو لذیذ گوئز واپس ہوتا دس جاگر سے سروڑ میں آٹ سے متوفا نظر جوہارا ہمیں متوفا نظر جوہارا ہمیں لدا بولا تو رحمانحم رحمانہ حام وزر حملے دا حام محمد متلقا متفا نجوہ نچدا متفع نہ سر حامل متلقدا سر وزد حمل درمیان جو سوئے وقار تمہر سوئے سویا ترا تمہر سے حاملہ ہوں دہ متفا و کی متوفا انہا زور جوہاں دا نسرے بخر چلو میں چل سروس بترائے سرحت بلا فتح ادا زماں فردے ہاں ملا متوفا انہا زور جوہاں ہوں دا وفا ملا ہوں گا نسرے بخر نہردے چلو نہ چلے سروتی رہی سورحت نہ زماں فر تو علی کرنا مل وجودہ علی کرنا ملوجود اب ایک دس ہے اب آد اجلین جلین چار نیتا تو آگے رہی ہم تو سلو نیاسلا سورجی تیر وتے ہم لاہو آیا دعا بچا سورہ تلا پا پس سلو اور پیاسے تیرے اب ہم سلو نیا شیلا سورج دیمل نے بچا پہ سورے بکر بانے عالی کرنے والوں جو فیصلہ ہوا سورح تلا تو سورے بکر فیصلہ ہوگا اب آد اللہ دو نیٹوں کے جوکم لے رہے جانا بات ہماری بات عبد اللہ منصوب صحت کی سینا پر آ گئے اپیل روشو یہ دو, دو سورتنہ اپیل رکا عبد اللہ منصوب صحیح تھا اپیل کو جائز دیکھنا عبد اللہ منصوب صحیح من شاہ منشاہ بہادر ماسا نے مپالم کی سورح طلاق پڑھ دے سورہ بکر پڑھ پڑ کر طلاق تلا گروسلا میں دے سورح تلا ننان میں دے سورہ بکر ستاسی دے آبد اللہ سے حاکم قاضی نے فیصلہ رہا ہوا لگے سورہ بکرے پڑ سورہ سرحد تلا تو اس کا نمبر تروستر اگلے تروستہ اگلے سورہ بکر مخ کے دے نیا صاحب رات داغے پر تعالیٰ نے فرمائی کہ ہاون منشو تخت قسل مسل والی بچے وہ شو ہاون لیا تو کیا لے شی اگر کہ جیم بالت جن کے پاس خطم